دا ویکسین ہرام جوڑنے برشن نہیں ہران استعمال بالکل بند ہوا باری خاصت دا دا دا دا دا دا بیماری پتنی جی بیماری خود مدر خود رتنا فبارہ د فضیلت تمل ناجوکی داد کجوری بہترین یا فبارہ دبل ناجوان سے بیمار بھی علیہ سلام یا شدت نے شاردا راغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار فرسیدہ یعودو نیفوزہ یدہو بین سدیہ لہذا شب قط پہ حیثیتے بہت معلومیت نمارس او دید رازی کہ ای خود اکبر لاس میند سنی زما کی حتی وجد تو بردہا فی آدی کہ ما معصوص کو یخوار ایتراز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرس لکی انداغی اثر زمان اس لطر نوود ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا رجل بیماری تا داس س� سخیب لال شاہ ہار سمنی چاوت سخیب نسخہ سڑے سخیبر اراج کئی کی نا خود, خود سبا من ناجوت روادف لي و كجري داجوا قسم كجرينا قران اجوا تش المدينه اجوا ذا من اجل المدينه و كجري دا اجوا قسم كجرينا تش قوم المدينه اجوا ذا فجاءهم بالواحن دا دوتك خدا دو كسر ولتك دري دري كاين دروكي بالواحن صلا دوك ثم يردو كابير ابوك واچن شربت دينو جونكي ثم يردو قامو خذيك لدود یا ویت پہخلبانی کبھی میری درکیتا نبی سمجھے حاشن، بہت وہ کجری اخریجریجری قسم کجر ہے نہ بے زور رہے کل مجھ سے پتہ رسمان سے من کی زہار بال بھر لا نہ ورث ہوگی ورکی نقصان تو نہ رسیگی نہ زہار